فرمائے نا کالے من حافظ اور حافظ تورات حکم اللہ زم المساوات اتھے تک میں شارے دی شروع ہے اج لازم الام لحاظ بل واقع ویخ یہ جال نہیں ہے ضرور نہیں یہ جال ہو آدم العلم بل جو ہے دی دی دی دی. جو نا یہ جہل پرسیت ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک علم بل آدم جو ہے یہ ضروری نہیں کہ جا علم ہاں بلکہ علم یہ خود ایک علم ہو سکتا ہے جس طرح کہہ رہے ہیں علم بلادم اس کا نام رکھتے جیسے انخواہ کے ادم عدم کا علم جو ہے مجھے یعنی میں عالم ہوں اس کے آدم وجود کا آپ جب اعتقاد رکھتے ہیں زیاد قائم ہونے کا تو اس سے ہو سکتا آپ کا عقل جو ہے وہ زیادہ رکھ سکتا ہے اسی وجہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اعتقاد خبر کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے تو آپ خبر کے متعلق کا اعتماد جو ہے وہ کیوں رکھتے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں وہ اعتماد کیوں پیدا ہو رہا ہے لو مکصل انسان فی مدت عمر ہی تفدیل الله اللہ عن پسند کی تعلق امام سے جو اللہ نے آلہ حضرت امام ابو منصور ماتری دی اصل پہلے وہ نہیں <اندار> <تصفح>